نج البلا خطبہ نمبر دو سو انیس امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اس خطبے کے آغاز میں اٹھارہویں پارے کی سورہ نور کی آیا مبارکہ سینتیس کی تلاوت فرمائی اس آیا مبارکہ کا ترجمہ ہے وہ لوگ ایسے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت ذکر الہی سے غافل نہیں بناتی اپنے خطبے میں امیر المومن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ نے اپنی یاد کو دلوں کی سیکل قرار دیا ہے جس کے باعث وہ عوامر نواہی سے بہرا ہونے کے بعد سننے لگے اور اندھے پن کے بعد دیکھنے لگے اور دشمنی و اناج کے بعد فرما بردار ہو گئے کے بعد دیگرے ہر عہد اور انبیاء سے خالی دور میں رب العزت کے کچھ مخصوص بندے ہمیشہ سے موجود رہیں گے کہ جن کی فکروں میں سرگوشیوں کی صورت میں حقائق و معرف کا علقہ کرتا ہے اور ان کی عقلوں سے الحامی آوازوں کے ساتھ کلام کرتا ہے چنانچہ انہوں نے اپنی آنکھوں کانوں اور دلوں میں بیداری کے نور سے ہدایت و بصیرت کے چراغ روشن کئے وہ مخصوص یاد رکھنے کے قابل دنوں کی یاد دلاتے ہیں اور اس کی جلالت و بزرگی سے ڈراتے ہیں وہ لک و دق صحراؤں میں دلیل راہ ہیں جو میانا روی اختیار کرتا ہے اس کے طور طریقے پر تحسین و آفرین کرتے ہیں اور اسے نجات کی خوشخبری سناتے ہیں اور جو افراد و تفرید کی دائیں بائیں سمتوں پر ہو لیتا ہے اس کے رویوں کی مذمت کرتے ہیں اور اسے تباہی و ہلاکت سے خوف دلاتے ہیں انہیں خصوصیتوں کے ساتھ یہ ان اندھیاروں کے چراغ ہیں اور ان شبہوں کے لیے رہنما ہیں کچھ اہل ذکر ہوتے ہیں جنہوں نے یاد الہی کو دنیا کے بدلے میں لے لیا انہیں نہ تجارت اس سے غافل رکھتی ہے نہ خرید و فروخت اسی کے ساتھ وہ زندگی بسر کرتے ہیں اور محرمات الہیہ سے متنبہ کرنے والی آوازوں کے ساتھ غفلت شعاروں کے کانوں میں پکارتے ہیں عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں اور خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے باز رہتے ہیں گویا کہ انہوں نے دنیا میں ہوتے ہوئے آخرت تک منزل کو طے کر لیا ہے اور جو دنیا کے عقب میں ہے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور گویا کے وہ اہل برزخ کے ان چھپے ہوئے حالات پر جو ان کے طویل عرصہ قیام میں نہیں پیش آئے آگاہ ہو چکے ہیں اور گویا کے قیامت نے ان کے لیے اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے اور انہوں نے اہل دنیا کے سامنے ان چیزوں پر سے پردہ الٹ دیا یہاں تک کہ گویا وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جسے دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے وہ سب کچھ سن سکتے ہیں جسے دوسرے نہیں سن سکتے اگر تم ان کی پاکیزہ جگہوں اور پسندیدہ محفلوں میں ان کی تصویر اپنے ذہن میں کھینچو جبکہ وہ اپنے امال ناموں کو کھولے ہوئے ہوں اور اپنے نفسوں میں ہر چھوٹے بڑے کام کا محاسبہ کرنے پر آمادہ ہوں ایسے کام کے جن پر وہ مامور تھے اور انہوں نے کوتاہی کی یا ایسے جن سے روکا گیا تھا اور ان سے تقصیر ہوئی اور وہ ہمیشہ اپنی پشتوں کو اپنے گناہوں سے گرام بار محسوس کرتے رہے ہوں اپنے روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئی ہوں اور بلک بلک کر روتے ہوئے ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہوں اور ندامت و اعتراف گناہ کی منزل پر کھڑے ہوئے اللہ سے چیخ چیخ کر فریاد کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں تمہیں ہدایت کے نشان اور اندھیروں کے چراغ نظر آئیں گے کہ جن کے گرد فرشتے حلقے کیے ہوئے ہوں گے تسلی و تسکین کا ان پر درود ہو آسمان کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں عزت کی مسندیں ان کے لیے مہیا ہوں ایسی جگہ پر کہ جہاں اللہ کی نظر توجہ ان پر ہو وہ ان کی کوششوں سے خوش ہو اور ان کی منزلت پر آفرین کرتا ہو وہ اسے پکارنے کی وجہ سے اف وہ بخشش کی ہواؤں میں سانس لیتے ہوں وہ اس کے فضل و کرم کے احتیاج میں گروی ہوں اور وہ اس کی عظمت و رفت کے سامنے ذلت و پستی میں جکھڑے ہوئے ہو غم و اندو کی طویل مدت نے ان کے دلوں کو زخمی اور گریا و بکا کی صورت نے ان کی آنکھوں کو مجروع کر دیا ہو ہر اس دروازے پر ان کا ہاتھ دستک دینے والا ہے جو اس کی طرف متوجہ راغب کرے جو اس سے مانگتے ہیں کہ جس کے جود و کرم کی پہنائیاں تنگ نہیں ہوتی نہ خواہش لے کر بڑھنے والے نہ امید پھرتے ہیں تم اپنی بہبود کے لیے اپنے ہی نفسوں کا محاسبہ کرو کیونکہ دوسروں کا محاسبہ کرنے والا تمہارے علاوہ دوسرا ہے